گزشتہ تمام دلائل کی بنیاد پر یہ بات ہوئی تھی لال چند احادی سے ہر حال میں بلا حضر بھی است جواب دیا احنا, احنا نے کہ اس سے مراد جمع جمعی ہے جمع حقیقی نہیں کہ آپ والے علیہ علیہ جب جب کی نمازوں کو جمع فرمایا کہ مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا تو پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھا یہ جمع شوری ہے ان کی جمع نہیں ہے ٹھیک ہے جی احناب نے یہ جواب دیا پہلے دعوے کی اب اخنا پر اشکال بطر ہے مخالفین کی جانب سے, اور کی طرح سے کہ عمر کے اور شاگرد ہیں, ان کے آگے ہیں،, ہیں، میں سے ایک ایوب سختی ہیں ان کی حدیث میں صاف صرح موجود ہے کہ آج رضی اللہ تعالیٰ نے جو پڑاؤ ڈالا ہے وہ کب ڈالا ہے شف شفق کے بعد شفق کے غائب ہونے کے بعد شفق کے کے غائب ہونے بعد جب شفق کے غائب ہونے کے بعد پڑا رہا تو پھر اس کا مطلب یہی یہ ہے کہ مغرب کو بھی کہاں پڑا شاہ کا وقت میں پڑا یہی بات ہے تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ یہ جمع سوری نہیں ہے بلکہ یہ جمع حقیقی ہے اسی طریقے سے حضرت نافع کے ایک اوش آجن ان, ان سے مجھے مرضی ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ مغرب علیہ علیہ مار مغرب علی کو جمع فرمایا لیکن کب جبکہ شفق غائب ہو چکا تھا اللہ علیہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی فرمایا تو یہ اشکار کی جانب سے کہ یہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمع سوری ہے زیادہ جمعوری نہیں ہے جمع حقیق یہ اشکال ہوئے ہے احساس کا احساس کی جانب سے اس اعتبار کے شکار کے, کے فیصلہ کیا گیا ہے ایک تقویری طور پر اور ایک دن کے طور پر دیکھیں ذرا اشکال کو دیکھیں فقال مقال یہیں سے ہے فقال عمل مقال پہلے بال آسار میں یہ پایا ہے جو اس صفت پر غالب کرتا ہے جس صفت پر آپ صلی اللہ نے نمازوں کو جنوب کروایا اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا سزا کرو کی غازی اب انہوں نے حجیب ذکر کی ہے اب حتى الشمس، جو شاپے تو بن کہ یہ کہتے ہیں کہ بن کو معلوم ہوا دی کے بارے میں جو جمع تھے نہ ہوا میں بھی ایسے جمع کروں گا یہ غاب شف یہاں تک شفق بھی غائب ہو گیا نزل فجمع پرماریا؟ جمع آ گئی نہ ہوگا پھر آپ اتنے پڑاؤ ڈالا جمع کر پتا چلتا ہے کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد شفق کے غائب ہونے کے بعد جب پڑاؤ ڈالا اب کیسے آپ قابل کر سکتے ہو ظاہر کی بات استفاق تمام کا اتفاق ہے کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد یہ شفاق کا غائب ہونے کے بعد مغرب کا وقت نہیں رہتا مغرب کا وقت رہتا ہے نہیں ہے پھر کا وقت میں پڑی ہو سکتی ہے یہ مزید ساری کی ساری بحث یہ دوسرے شاید آ رہا ہے بھی شاید ہے شفقت عبد اللہ جب سفر میں سفر کے ارادہ پر جلدی ہوتی ہے تمہارے میرے شاہ کو جمع کرتے کب باد شفق کے غائب ہونے کے بعد جمع کرماتے یہ اگر اتنی نہیں ہے اس بات میں کہ دونوں کو آپ نے شفق کے بعد پڑھا لیکن بس صرف اتنی سی بات ہے کے بعد شفت شفق غائب ہونے کے بعد دونوں کو جمع فرمایا اس کا جواب بڑا آسان ہے یہ دلیل ہے آپ وسلم نے کیسے جمع فرمایا اب یہ دو روایتیں لائن کے دو شاگردوں کی جن سے یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا جمع فرمایا شفق ہونے کے بعد ایسے بھی کیا پکانا پکانا ان کی جانب سے حجر اور دہلی یہاں پر احمد کی جانے سے تین جواب دیے ہیں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو ذکر کیا ہے یہاں پر کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس وقت اترے ہیں جب شفق غائب ہو چکا تھا تو اس کے حوالے سے یاد رکھا جائے کہ حضرت رتنافے کے جو شاگرد ہیں وہ کئی تھا عبداللہ بن احمد کے جو شاگرد ان میں سے سب سے پہلے ابھی آپ نے اور اسی طریقے سے عبید آپ عبدالرحمان بن بن جاوید اور آتاب بن سارے تین تو ایک جواب ہے جتنے بھی شاگرد ہیں نافے کے شاگردے حضرت نافے کے ذاتی شاگرد ہیں تمام کے تمام شاگردوں نے جو بھی روایت نقل کی ہے اس میں بادام باب و شفق کی قید نہیں ہے اس میں بادام شفق کی قید نہیں ہے جبکہ یہ والی یہ قید صرف اور صرف یہ ایوب سخت ہیں جو حضرت نافے کے شاگرد اس میں صرف اور صرف جیور یہ قید بادام شفق شف ڈالا آپ اترے ہی شفق کے غائب ہونے کے بعد تو لہٰذا ایک نقل کی ہے اس کے علاوہ کسی اور لہذا یہ قابل قبول نہیں ہوگی اس کو کسی شاید نہیں دوسری وجہ سے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اس میں آپ آپ کی نماز کی کیفیت بیان نہیں کی ہے سفر جمع رہا سر یہاں پر یہ فرمایا نمازوں کو جمع فرماتے تھے حضرت عبداللہ نے عمر کی تو کیفیت بیان کی انہوں نے نماز پڑھی شفت کے غائب ہونے کے بعد مغربہ لیکن آپ صدر کرنے کا بیان کیا وہ اس کی کیفیت نہیںخو کے دوسرے جو حضرات ہیں ان کی مرویات کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے اور ساتھ اس جب کے تحت آپ یہ بھی کر لیں کہ یہ جو ستاری نے جو نقل کیا ہے بادام شفق اس میں ہم یہ بھی تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہ بعد اما شفق سے کیا مراد ہے یعنی قریب قریب شفق کے قریب قریب شفق غائب شفق اس وقت دوسرا جواب یہاں سے دیتے ہیں وَقَدْ غیر جواب کو پہلے والے جواب پہ جواب دیا جا رہا ہے شفاف کو فکان کے مخالف ہیں لذیذ ایوب سختی ہے جس میں جو قید موجودہ جو قید موجود ہے کل اچھا کے تمام ساتھی تمام جو شاگرد ہیں انہوں نے یہ, نہیں کی. اللہ ولا مالک ولا لیل. یہ نام لے رہے ہیں مالک بھی ہیں تمام مالک اور حبیق اب محمد اور نہیں ان کے علاوہ جس نے بھی ہم، ہم سے عبداللہ احمد کی روایت بیان جی کی بھی یہ ایک بات دوسری انہوں نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے وہ الجما بس فلمیت پور کے جمع حضرت ذکر کیا لیکن آپ علیہ السلام کے خیر کو ذکر نہیں کیا بس صرف اتنا کہا کیا الجما آپ نے جمع کرنا دونوں فلمیت پور کے جمع جمع کی بیان نہیں کی آپ نے کیسے جمع کو پہلے کیا کو لیٹ کیا کس وقت پر کیفیت بیان نہیں ہے جہاں تک بات کی ہے وید اللہ کی حدیثی آئے ہیں آپ نے مغرب و عشاء کو جمع فرمایا ہے شفق کے غائب ہونے کے بعد تو جی ہاں مغرب و عشاء کا استعمال ممکن ہی نہیں ہے مغرب و عشاء کا استعمال ممکن ہی نہیں ہے جب تک شفق کے بعد نہ پڑ جائے اب شفق کے بعد کا یہ بند حرکیز نہیں ہے کہ شفق کے بعد مغربی پڑی جائے گی مغرب کو تو شفق سے پہلے پڑھا گیا لیکن عشاء کو کب پڑا گیا شفت کے بعد اس پر جمع گیا تو عشاء صرف شفق کے بعد پڑی ہے مغرب شفق کے بعد نہیں پڑی شفق کا غائب ہونے کا دیکھیں جمع نے دونوں کو جمع فرمایا جمع ابن جمع ابن پھر انہوں نے عزت عمر کے جمع کو بیان فرمایا کہ وہ کہہ لگائی کہ بادہ ماں باب شفد یا جائز ہے یہ ہو جو اللہ کی بے جانا شفق نوازوں کو جمع کرنے والے ہیں وہ ان دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا ہے ان میں سے جو عشاء ہے اس کو کیا, کیا گیا ہے پڑھا گیا ہے بادام شفق شفت کے غائب ہونے کے بعد قبل کے جب کے وہ اگر وہ مغرب کی نماز کو شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے, پہلے, پہلے پڑھ چکے تھے اب جمع میں سر کہہ دیا کہ دونوں آزم دونوں فرمایا اور شفق کے غائب ہونے کے بعد کیا مطلب شپت غائب ہونے سے پہلے پہلے بالکل آخری وقت میں کو پڑا اور پھر, پھر شپت غائب ہوا اور اشاع پڑھ ایک اپنے وقت میں بھی ہو گئی لہر نہ تو جامعہ بہ نما کرئے لہنگا تو جامعہ اس لیے کہ کوئی بھی کبھی کسی بھی صورت میں مرضوں کو جمع کرنے والا جمع کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا آخرہ آ کر جہاں تک شاعری ہمارا نہ پڑے گزارے کا جامعہ میرے مغرب اور مغرب اور رشا کو جمع کرنے والے ہوئے لیکن کیسے شفق سے پہلے پہلے مغرب اور شفق کے پاس تھا کیا چیز یہ پہلا جواب دیے صرف, صرف, صرف شفاف وغیرہ کو اب دوسرا بھی آئے گا تو تیسرا جواب بھی آئے گا پھر بھی کیا کریں وقت یہ